<تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء انا عليكم ادعوتمهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قل ادعو شركاكم ثم اکیدون فلا تنذرون ان ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا کیا یہ لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ماں لا یخلوک شع ما جو لا نہیں يخلقو پیدا کرتے شعی کچھ بھی خلاقون بلکہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے بلا یست نہ لہم نہ طاقت رکھتے وہ لہم ان کی یعنی اپنے آبدوں کی اپنے عبادت کرنے والوں کی نسر کسی طرح کی مدد کرنے کی ولا انفسا ہم اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان انتدو انتدو ہوں ان الہدا اور اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف لَا يَتَّبِعُوكُمْ تو نہیں تمہاری پیروی کریں گے سَوَاُنَ عَلَيْكُمْ برابر ہے تم پر عَدَعُوتُمُوهُمْ کہ تم ان کو پکارو ام انتم صامتون یا تم خاموش رہو صامتون سمت سے سمت کے معنی خاموشی اِن تَدْعُوهُمْ اِنَّ, ان لَذِينَ تَدْعُونَ بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا عبادٌ امثالکم وہ بندے ہیں تمہارے جی فدرو ہوں پس پکارو ان کو فلی استجیب لکوم پس وہ تمہاری دعا کو قبول کر کے دکھائیں ان کن تم سوادقین اگر تم ہو سچے الہم کیا ہے ان کی ارجن ٹانگے یمشون بیاہ جن سے یہ چلتے ہیں ام لہم یاکہ ان کے ہیں اے دن ہاتھ یب تشون بیا یب تشون کے منی پکڑتے ہیں بیہا جن سے, سے ام لہم یا ہیں ان کی آیون آنکھیں یو دیکھتے ہیں بیاہا جن سے امل یا کہ ہیں ان کے اذان کان یسمعون ابی جن سے یہ سنتے ہیں پولیز و غش کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے شریکوں کو ثم مکی پھر مجھ سے پھر میرے خلاف چال چلو فلا تن ذرون پستر کسی طرح کے کوئی تن کسی طرح کی مجھے ڈھیل نہ دو ان بے شک ولی اللہ میرا دوست ہے اللہ تعالیٰ اللّینظتاب جس نے نادر کیا کتاب کو بہوََََ طول صحین اور وہ اللہ ہے کہ جو یولّلہ سرپرستی کرتا ہے جو مدد کرتا ہے السّل نے لوگوں کی وََدینتعندونی اور وہ لوگ وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے اللہ کے سوا لاسطی اون الََََََََََََََََََََََکم وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی ولا انفسورون اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ انتدوا اور اگر تم پکارتے ہو ان کو ہدایت کی طرف لا اُ تو نہیں سنتے وہ باراہم اور دیکھتے ہو تم ان کو ان درون کہ جیسے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں وہ ہم لا سیرون جبکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں آئےتمبر نمبر 191 سے ایک تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرمات آیو شریکون لا خلوق و شعیع ام وحم یہ لوگ یوشریکن شر کرتے ہیں یا شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ما لا خلوق و ما لا خلوق و کہ جو نہیں پیدا کرتے کچھ بھی وہم و بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے ان کو پیدا کیا جاتا ہے سابقہ آیت میں اللہ نے جب ذکر کیا مشرقوں کا کہ جو اللہ سے اولادیں مانگتے ہیں اور جب حمل ٹھہرتا ہے تو تب بھی اللہ سے فریادے کرتے ہیں گڑ گڑے دعائیں کرتے ہیں اس حمل کے اس بچے کے سلامتی سے پیدا ہونے کی اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ سے ہٹ کر اوروں کی طرح منسوب کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ فلاں کا دیا ہوا ہے فلاں کی عنایت سے ہے اس کے فضل سے ہے تو اللہ تعالیٰ ان مشرق کو رد کرتا فرماتا ہے ایوشری کن اما الخل و کہ یہ لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ یو شریکون شریک کرتے ہیں ماں ایسی چیزوں کو لا یا خلو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہم یو خلاقون بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں یو کا لفظ ہمیں کیا معنی دیتا ہے کہ جن جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے یہ عقل مند چیزیں ہیں اور بلکہ اس کے آگے مزید وضاحت آ رہی ہے اغلیاتوں میں کہ بلکہ ان کو خود پیدا کیا جاتا ہے یخلقون کیونکہ یو کا یہ لفظ جو ہے یہ فعل جو ہے اس انداز سے یہ فعل ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقلمند ہو جو جاندار ہو بے جان یہ بے عقل چیز کے لیے اس طرح کا سیرا استعمال نہیں ہوتا ہے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اگر بے جان چیز ہو تو اس کے لیے یخلقون کے بجائے تخلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ پیدا کیا گیا تخلق صرف لیکن یخلقون یہ فعل جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اقل مند چیزیں ہیں اور اقل مند چیزوں میں سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان جن اور فشتے ہیں تو اللہ ماتے کیا ان کو یہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اگرچہ یہاں پر پہلے ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ماں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ماں کا لفظ بعض اوقات ویسے تو غیر عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بعض اوقات مند اور غیر اقل مند دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ مات کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جو پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ خود وہ پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے حتیٰ کہ صورت الحج میں اللہ نے ایک چیلنج کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم ہے یا ایو النا سدھور اے لوگوں تم کو مثال دی جاتی ہے اس کو غور سے سنو مثال کیا ہے اللہ ان تدعون من انَََََ الدین کہ وہ ہستیاں اللّین کا یہاں پر بھی آگے آئے گا اللہ دین الدین کا لفظ جو ہے کبھی بھی بے جان بے عقل چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا لکڑیاں ہیں پتھر ہیں بکریاں جانور بے عقل قسم کے جانور ہیں ان کے لیے کبھی بھی دین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اللہ ددینہ اس موصول ہے کہ جو ہمیشہ جا جاندار عقل مند چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے ماتا ہے یہاں پر سرطرحج میں ان لدین تدعن اللہ کہ وہ ہستیاں وہ بزرگ وہ ولی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور ہمارا یہ اس چیز پر خاص طور پر بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ موجودہ زمانوں کے مشرقوں کا رد کرنا جو کہتے ہیں کہ اللہ نے جس شرک کا قرآن میں ذکر کیا ہے بتوں کا پتھروں کا شرک ہے کہ جو سابقہ زمانوں کے مشرق بتوں کی پوجا کرتے تھے جب کہ ہم تم کو جن جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ اللہ کے ولیوں کی ان سے مانگو ان سے فریاد کرو کیونکہ اللہ والے ہیں ان سے مانگنا ایسے ہے جیسے اللہ سے مانگنا ہو تو وہ ان کا پراپیہ کرنا کیا ہے کہ قرآن میں جس شرک کا ذکر ہوا ہے وہ بتوں کا بے جان چیزوں کا شرک ہے لیکن قرآن کے الفاظ ایک نہیں دسیوں الفاظ دسیوں آیتیں اس بات کی کھلی دریلیں ہیں کہ اللہ تعالی سابقہ زمانوں کے جرمشرکوں کا شرک کا ذکر کر رہا ہے یا ان کا جو شرک ہوتا تھا وہ کس چیز کا شرک ہوتا تھا اللہ کے بندوں کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ ان کو پکارنا تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے ان اللذین وہ حسنیاں وہ بزرگ وہ ولی جن کو تم پکارتے ہو تدعون من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو لئی یخلقو ذبابا لن کے معنی ہرگز نہیں یخلقو پیدا کر سکتے وہ ذبابا کو بڑی چیز تو بہت بڑی ہوگی لیکن کوئی مکھی بھی بنانے کے اس کو پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے کسی مکھی کو بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے لئیں خلق بابا کو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وال تما ل کو ان کا کوئی ایک بڑا چھوٹا نہیں بلکہ سارے, سارے کونا مل جائے جتنے بھی ان کے معبود ہیں جن کے وہ اپنا مشکل کو حاجت روا سمجھتے ہیں جن سے بھی ان کی امیدیں ہیں کسی طرح کی کہ یہ کچھ کرنی والے دھرنے والے ہیں اللہ معاتے وال تما و اگرچہ اج تماء الہو سبھی کے سبھی جمع ہو جائیں جو ان کے پہلے آخری ہیں بڑے چھوٹے ہیں سارے مل جائیں صرف ایک مکھی کو بنانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے بلکہ مکھی بنانا تو دور کی بات آگے اللہ نے اور بھی چیلنج کر دیا میں یس ذباب ہوں زباب اشیا اور اگر یس ان سے چھین لے ان سے چھین کر مکھھی کوئی چیز لے کر اڑ جائے یہ سلو مکھی ان سے کوئی چیز ہلکی سی حقیر سی چیز لے کر اڑ جائے لا قدو, لا تو یہ لوگ یہ ہسیاں جن کو یہ پکارتے ہیں یہ بزرگ ولی جن کو کرنے والے دھرنی والے سمجھتے ہیں اس مکھی سے وہ چیز جو لے کر اڑی ہے وہ مکھھی سے وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے مکھھی جو کہ اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے وہ چیز واپس لینے پر بھی قدرت نہیں رکھتے داؤ فتح البول مطلوب جس جو مانگتا ہے وہ بھی بیکار ہے وہ بھی کمزور بودہ ہے اور جن سے مانگا جاتا ہے جن کو اپنے مشکل کو حاجت روا کرنی دھرنے والے سمجھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں ما قدر اللہ حق قدر اصل بات یہ ہے کہ ان بےمانوں کو ان ظالموں کو اللہ کی قدر نہ ہوئی اللہ کی عدمت کو جانا ہی نہیں انہوں نے کہ اللہ کیا ہے اللہ کی کیا عدمت ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اس کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزاز اللہ کی قدرت لوگوں نے جانی نہیں کہ جو اللہ بہت قوتوں طاقتوں والا اور بہت غلبے والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے ای یشریکو نما لا یخلقو شیئا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان چیزوں کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور جبکہ اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کو تم کھڑا کرتے ہو۔ کہ جو ایک بھی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے مکھی بھی بلکہ دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ تو چیلنج کرتا ہے کسی دانے کو بھی بنانے کا کسی دانے کو بھی بنا کر دیکھیں اور وہ دانہ جو واقعی جس میں پیدا ہونے کی جس میں اگنے کی جو ہے وہ طاقت ہو ویسے تو آج کے زمانے میں وہ مصنوعی چیزیں بن رہی ہیں لیکن وہ مصنوعی چیزیں کہ جن کے اندر وہ صرف کھانے کی حد تک دیکھنے کی حد تک ہوتی ہیں ان کے اندر آگے کو پیدا ہونے کی اس طرح کی نہیں ہوتی وہ یخلاقن بلکہ یہ تو خود پیدا شدہ ہیں تو کیسے تم ان ان کو جو خود پیدا کیے ہوئے ہیں خود مخلوق ہیں ان کو خالق کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو کہاں تمہاری عقلیں ولاستی مشرق جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے کیوں گرتا ہے ان سے, ان سے فریادیں کیوں کرتا ہے دعائیں اس کی کیوں ہوتی ہیں اس سے امیدیں کیا ہوتی ہیں کہ ہماری مدد کرے گا ہمارے مشکل میں کام آئے گا ہماری مصیبت میں ہماری مصیبت دور کر دے گا کوئی بیماری تکلیف ہماری دور کر دے گا کوئی ہماری حاجت پوری کر دے گا کسی دشمن کے خلاف ہماری مدد کر دے گا اللہ کے ہے ولا یست اون اللہ ولاستِ اعنا یہاں پہ ذرا غور سے دیکھیے اور سنیے یہ یہ فعل مدارِ ہے اور یہ یہ فعل اس انداز سے صرف اور صرف عقل مند چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی بے عقل چیز بے جان چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا بے عقل چیز یعنی جانور بے جان پتھر درخت اس کے لیے اس طرح کا لفظ یہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا یہ کا لفظ استعمال ہی صرف عقل مند چیزوں کے لیے ہوتا ہے بلا یہ جن کو اپنے مشکل کو حاجت روا سمجھتے ہیں جن سے ان کو مدد کی امیدیں ہیں اللہ مانتے ہیں کہ یہ ان کے ولی بزرگ جن سے جن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں یہ نہیں طاقت رکھتے لہم ان کی نہ کسی طرح کی کو مدد کرنے کی نثرن کا لفظ جو ہے نکرہ ہے اور اس انداز سے نکرا کا لفظ جب آتا ہے نکرا بانی کامن تو اس کا معنی کسی طرح کی مدد نہ کوئی تھوڑی نہ کوئی زیادہ نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی کہ یہ بزرگ ولی ہستیاں جن کو جن سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اللہ مانتے ہیں کہ ان کی کسی طرح کی کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتے ملا انفسمیسورون ان کی مدد کرنا تو دور کی باتیں اپنے آپ کی مدد بھی کرنے پر قادر نہیں ہے اور یہ فرمان کس کا ہے رب العالمین کا جہانوں کے رب کا کہ جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو من اسمین اللہ قلعہ ہو من استقم اللہ حدیثہ کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی کس کا قول سچا ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ جہانوں کے رب کی بات قرآن کے دو ٹوک کھلے الفاظ لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ جب اس قرآن کو ہم نے اس سے منہ موڑ لیا اس کو چھوڑ دیا تو آج امت کا حال کیا ہے ہم ہندو کی بات نہیں کرتے کسی یہودی عیسائی سکھ کمیونسٹ کی بات نہیں کرتے بات ان کی کر رہے ہیں کہ جو اس قرآن کے ماننے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارا منہج ہے ان کے دن رات یہ دعوے ہوتے ہیں بلکہ نعرے ہوتے ہیں بلکہ ان کے لوگوں ہوتے ہیں کہ ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت تو یہ قرآن کی دعوت ہے کیا کہ قرآن یہ دعوت دیتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دن رات اوروں کی طرف بلانا لوگوں کو شرک میں ڈالنا شرک کی دعوت دینا اللہ سے ہٹا کر اوروں سے لوگوں کو جوڑنا کیا یہ دعوت ہے قرآن کی قرآن تو یہ کہتے ہیں بلا استطمن سرا کہ جن ہستیوں بزرگوں کو تم اپنے مشکل کچھ حاجت روا سمجھتے ہو ان سے تم کو کسی طرح کی مدد کی امیدیں ہیں قرآن صاف طور پر دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی تھوڑی یا زیادہ کوئی بھی ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے والا انفسہ بلکہ یہ بزرگ ہستیاں جن کے تم سمجھتے ہو کہ ہمارے مشکل کشا ہیں یہ تو کسی اپنی بھی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے یعنی ان کو خود بھی کوئی اگر ان کو ان کو توڑنا پھوڑنا چاہے کوئی ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے ابراہیم علیہ السلام کافروں کے قوم کے بت خانہ میں گئے اور جا کے ان کو توڑنا شروع کیا ان کو توڑنا شروع کیا تو کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو بچایا علامت فراغ علیہم ور بمبل ابراہیم اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو توڑ رہے تھے اور دوسری آدمی فجا علوم جو اللہ کبیر اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے بڑے کے تو وہ اپنے آپ کو بچانے والا تھا قوم کے مشکل کو شاہ حاجت روا جن سے ان کو امیدیں تھیں جن سے ان کے ہر طرح کے تعلق واسطے تھے کسی نے اپنے آپ کو بچایا تو یہ مشرقوں کا حال اور بڑا دلچسپ واقعہ سیرت میں ذکر ہوتا ہے کہ نبی اکمل صلی اللہ سلام کی دعوت جب مدینہ میں پھیلنا شروع ہوئی تو دو نوجوان اسلام قبول کیا انہوں نے ایک سعد ابن مواد ایک ابن معاد ایک ابن جبل اور ایک مواد بن عامر ابن, ابن جموح دونوں کا نام مواد ہے معاد ابن جبل اور ماد ابن امر ابن جموح موادبن جبل کے بارے میں تو سبھی آپ جانتے ہیں کہ مشہور علماء صحابہ میں سے ہیں اور دوسرے ان کے ساتھی تھے مواد بن عامر ابن, ابن جموح امربے جموں کا بیٹا تو یہ دو کی دونوں کیا کرتے لوگوں کو دعوت بھی دیتے دن کو اور رات کو ان کے بتوں کو توڑتے توڑتے کیا لکڑی کے جو بت ہوتے ان لکڑیوں کے ٹکڑے کر کے وہ کسی غریب و فقیروں کو جا کر دیتے بیوہ عورتوں کو جا کر دیتے تاکہ وہ اس سے آگ جلائیں ان کے بتوں کے ٹکڑے کر کے جو لکڑی کے بت ہوتے تو کسی بیوہ عورتوں کو اس طرح کے لوگوں کو جا کر وہ لکڑیاں دیتے تاکہ وہ جلانے کے کام لائے جس سے ان کو پتہ چلے لوگوں کو کہ ہمارے معبود ہمارے مشکل کشاہ حاجت روا جل رہے ہیں تو امر ابن جمور جس کا بیٹا معاذ تھا اس کا بھی بت تھا تو یہ کیا کرتے اس بت کو الٹا لٹکاتے الٹا کر دیتے اس کے اوپر گندگی ڈال دیتے حلال ڈال دیتے یہ اٹھتا صبح دیکھتا کہ اس کا معبود اس کا رب جو الٹا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاتا اس کو دھوتا اس کو صاف کرتا اس کو خوشبو لگا, لگا, لگا کے پھر رکھ دیتا اور اس کی پوجا کرتا یہ آتے اور رات کو پھر اسی طرح سے اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر گلاسے ڈال دیتے اور کبھی اس کو کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتے تو یہ ہر روز اٹھتا اس کو صاف کر کر کے اس کی پوجا کرتا ایک دن انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ مرا ہوا کتا اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا اس بت کے ساتھ مرا ہوا کتا باندھ دیا اور اس کو کنویں میں لٹکا دیا ڈھونڈتا رہا یہ امر میں جموف ٹانگ سے لنگڑا تھا تو ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا ڈھونڈتا کنویں تک پہنچا دیکھا کہ اس کا رب جو ہے کنویں میں لٹکا ہوا ہے اور اس کے گلے میں مرا ہو کتا بندھا ہوا ہے تو وہاں جا کر اس کو عقل آتی ہے وہاں جا کر اس کو عقل آتی ہے اور اس کے جو شیر ہیں اس میں کیا کہا طلاہ کن تلا مستن لمت قرن۔ کہ اگر تو واقعہ ہی کوئی ایسا رب معبود ہوتا کہ کوئی کسی مشکل میں کام آنے والا تو آج تیرے گردن میں مرا ہو کتا نہ بنا ہوتا اس اس کو عقل آتی ہے اور اس کو بوت کو پھینکتا ہے اور لاپر ایمان لاتا ہے اور پھر اس کے بعد جنگ عہد میں آتا ہے نبی اکمل صلی اللہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی وسلم میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے بیٹے مجھ کو روک رہے ہیں تو کہ تو ٹانگ سے لنگڑا ہے تو جنگ کیسے لڑے گا کہتا ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی لنگڑی ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کو کہا کہ ٹھیک اپنے باپ کو جانے دو جنگ میں جانے دو اور جاتے ہیں اور جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں بات کر رہے تھے کہ یہ تھا انسان کی عقل کہ کیسے جو ہے یعنی کہ وہ یعنی کہ جن کو اپنے معبود سمجھتے ہیں اپنے مشکل کو شاہ حاجت راہ سمجھتے ہیں وہ خود جو ہے اوروں کو تو ان کی کیا ان کی تو ان کی مدد کیا کرنا خود اپنی کسی طرح کی مدد کرنے پر قادر نہیں اور یہ بات صرف ان کی نہیں آج بھی دیکھیے آج بھی کوئی اہل توحید تو کو سچے عقیدے والا اس طرح کے کافروں کے ما... ان کے معبودوں کو توڑتا ہے ان کے ساتھ کس طرح کی کرتا ہے تو کوئی ہے کوئی بڑا چھوٹا اس کو بچانے والا ان کا ہاں سوائے ان کی ان کی عبادت کرنے والے وہ ہیں جو اس کو بچاتے ہیں وہ ہیں ان کی, ان کی مدد کرتے ہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے واقع نے قوم نے کیا کہا ان سرو عالیہ اپنے ربوں کی اپنے معبودوں کی مدد کرو یعنی کہ وہ تمہاری مدد کرے ان کی مدد کرو تم تو یہ ہے ایسے مشرقی کی بد کہ عقل بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں جن کی پوجا کر رہا ہوں وہ تو خود اپنے آپ کو کسی طرح کی مدد کرنے بچانے پر قادر نہیں چل کہ میری مدد کریں گے تو اللہ ماتا ولاسط اور نہیں وہ طاقت رکھتے ان کی کسی طرح کی مدد کرنے کی ولا انفسمین سورون ان کی مدد تو کیا کرنا اپنے آبدوں کی عبادت تو کیا کرنا ان کی مدد تو کیا کرنا بلکہ وہ خود اپنی طرح کی اپنی کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ان تدم احداء علی طب اگر تم ان کو پکارتے ہو ہدایت کی طرف تو تمہارا پیچھا نہ کریں گے یہ بت بھی ہو سکتے ہیں ان کے معبود بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ان کو اگر تم کسی ہدایت کے کسی صحیح رستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارا پیچھا کرنے پر قادر نہیں کیونکہ یا تو وہ بے جان یعنی بت ہیں یا پھر وہ فوج شدہ ہیں کہ نہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں نہ تمہاری باتوں کو جانتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں تدرو ہم یہاں پر بھی تدرو ہوم کا لفظ جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے گرامر میں ہم کا لفظ جمع غائب ملکر کے لیے استعمال ہوتا ہے مرد مردوں کے لیے غائب ہوں جمع ہو ہاں جی یہ تین چیزیں لیکن بے جان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بے عقل چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا مگر فرض کرو اونٹ گائے بکریاں ہیں ان کے لیے ہم کا لفظ استعمال نہیں ہوگا اور اسی طرح بے جان چیزوں کے لیے پتھروں کا لکڑیوں کے لیے ہم کا لفاظ اس نہیں ہوگا ان تد ہم اگر تم ان کو پکارتے ہو ان ہستیوں کو ان بزرگوں ولیوں کو ان چیزوں کو جن کو تم اپنے مشکل خوشا حاجت رواج سمجھتے ہو اور یہاں پر ایک بات واضح کرتے چلے جائیں کہ مشرق کافر جو ہیں جن کو اپنے مشکل خوشا حاجت رواج سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جن کو سمجھتے جن کو اپنے مشکل کو بنا بناتے ہیں وہ خود ہی ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہو بلکہ اکثر و بیشتر کیا ہوا ہے کہ ان مشرقوں نے خود ہی کسی نہ کسی اللہ کے ولی بزرگ کو اپنا مشکل خوشا حاجت بنا لیا جب کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کے ہاں یہ سب سے بڑا کفر ہے یا اور تو اور چھوڑیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہے ان کی کیا پوجا نہیں ہو رہی ان کے کی کیا بت نہیں بن رہے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کے لیے اس کی اجازت دیتے ہیں اس چیز پر راضی ہیں اور قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا قال اللہ عیسی بن مریم کیا ابن مریم کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لینا میری اور میری ماں کی عبادت کرنا اللہ کو چھوڑ کر اللہ قیامت کے دن پوچھے گا عیسی علیہ سے تو عیسی علیہ کیا فرمائیں گے مائک ما حق اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ما قلت لهم الا ما امرتني به میں ان کو اسی بات کا حکم دیا تھا جس کا طور مجھ کو حکم دیا تھا ان اعبد الله ربي و ربكم کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہاں پر یہ مغالطہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے ولیوں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ مشرک کافر یہ بدبخت خود ہی اللہ کے ولیوں بزرگوں کو اللہ کے نبی اور کو اپنے معبود بنا لیتے ہیں۔ جبکہ وہ حسیاں ان چیزوں کو یعنی کہ ان کا حکم دینا تو دور کی بات ہے بلکہ ان کے ہاں یہ چیزیں ان کے برداشت سے باہر ہیں اس لیے قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ کے یہ نیک بندے یہ ولی یہ بزرگ یہ رسول ان اپنے عابدوں کے سب سے بڑھ کر دشمن ہوں گے برات کا اعلان کریں گے اور ان کے دشمن ہوں گے اور اللہ کے سامنے صاف طور پر کہیں گے کہ ہم نے نہ ان کو اس چیز کا حکم دیا اور نہ ان کے کفر پر اس شر پر راضی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جاہل مشرق لوگ خود ہی اللہ کے نیک بندوں کو حسیوں کو اپنے معبود بنا لیتے ہیں ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی گمراہ کن قسم کا مشرق بے ایمان لوگوں کو خود اپنی عبادت پر لگائے جس طرح کہ فرعون اپنی عبادت کرواتا تھا اور آج بھی اس طرح کے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں کہ خود لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں خود لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں لیکن عموماً صاحب کا زمانوں میں بھی شرک کی پوری جو تاریخ پائی جاتی ہے پوری قوموں کے اندر اس میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر اللہ کے نیک بندوں کو ولیوں, ولیوں، بزرگوں کو حتیٰ کے نبی اور رسولوں کو ان کو اپنے معبود بنایا گیا جب کہ وہ ہستیاں اس چیز کو حکم دینا تو دور کی بات بلکہ اس کے لیے کلی طور پر اس کو وہ نقابل برداشت تھی ان کے ان کی چیز کی ایسی کوئی ان کے ساتھ ہی ایسا کام کیا جائے تو ماتع تعالیٰ ان الڈہدا و انتد ہوں اور اگر تم پکارتے ہو ان کو ہدایت کی طرف الڈہدا ہدایت کی طرف لائے تبیو کو تمہارا پیشھا نہیں کریں گے کیونکہ فوج شدہ لوگ ہیں نہ تمہاری باتیں سنتے ہیں نہ تمہاری فریادوں کو سنتے ہیں اور نہ تمہارے کو کسی بات پر عمل کر سکتے ہیں صوا ان علیکم اداؤ برابر ہے تم ان تمہارے اوپر کہ تم ان کو دعوت دو ام ان تم سامتون یا کہ تم خاموش رہو یعنی ان کو پکارنا نہ پکارنا ایک برابر ہے اگر بت ہیں پتھر لکڑی کے بے جان چیزیں ہیں اگر وہ فوج شدہ کو ہستیاں ہیں تو وہ نہ تمہاری باتیں سنتے جانتے ہیں نہ تمہارے کسی بات پر کوئی رد عمل کر سکتے ہیں اس یہ رد عمل نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے اللہ ماتا ہے کہ برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا نہ پکارو یا خاموش رہو تو ایک برابر ہے اور اگر یہ آیتک کافروں کے حوالے سے ہے ان کے عابدوں کے حوالے سے ہے مشرقوں کے حوالے سے ہے تو تب بھی کیونکہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو مشرقوں کے جو معبود ہیں ان کی بات ہو رہی ہی ہے اور جو ان کے مشرق معبود دو طرح کے یا تو پتھر لکڑی کی جو سامنے مورتیاں نظر ہیں یا اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ میں جو اللہ کے نیک بندوں کی حسیاں جو فوج شدہ ہیں تو اگر پتھر کڑی کے وہ مورتیاں ہیں تب بھی بے جان چیزیں ہیں کہ جن کو پکارنے کا نہ پکارنے کا کوئی اس کا یعنی کہ کوئی اثر نہیں اگر وہ بے جان یعنی کہ اگر فوج شدہ ہیں تو تب بھی نہ تمہاری پکار سنتے ہیں نہ تمہاری حالتوں کو جانتے ہیں نہ تمہاری کسی بات پر کوئی رد عمل کر سکتے ہیں اور اگر اس سے مراد کافر ہیں مشرق ہیں تو اللہ نے مشرقوں کا حال بیان کیا کہ ان مشرقوں کو تم خدایت کی طرف بلاؤ ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دو تو لا اس قدر کفر شرک ان کے دل دماغ پر چھایا ہوتا ہے کہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے بلکہ پیروی کرنا تو دور کے بعد تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے اور اس لیے مشرق کافر کے ہاں توحید سے بڑھ کر کوئی اس کے ہاں نفرت والی اس کے ہاں کو بغض والی اس کے ہاں کو بری چیز نہیں ہے سب سے کڑوی چیز مشرق کے ہاں کیا ہے توحید ہے اللہ ماتا ہے کہ جب ایک اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے تو مشرقوں کے دل سکڑتے ہیں ان کے دل تنگ پڑتے ہیں ان کو بات گوارہ نہیں ہوتی سننا وی دادو کر وی دادو کردین مندون نہیں جب اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے قصے کہانیاں سنائیں ان کی کرامتیں ان کے واقعات ان کے جھوٹ سنائیں پھر وہ بڑے خوش ہو کے بیٹھیں گے تو یہ کسی کے شرک کی پہچان ہے اور ہر ایک ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ اگر توحید کی باتیں توحید کی دعوت اللہ کا قرآن ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فروان ہو اس کو سن کر اس کا دل کھلتا ہے دل میں خوشی پیدا مسرت پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ مزید سنے تو اللہ کے فصل توفیق سے ایمان کی دلیل ہے توحید کی دلیل ہے اور اگر توحید کی باتیں سننا گوارہ نہیں ہوتی اس پر دل سکڑتا ہے تو اللہ نے یہ مشرقوں کے نشانی بیان کی ہے کافروں کا ان کا وطیرہ بیان کیا ہے ولا تَمَتَّك ان مشركو کا دعوت دو ان تدعوهم الى الهدى هدايت کی طرف تم بلانے کی کوشش کرو لا يتبعوكم تو تمہاری پیروی نہ کریں گے تمہاری بات ہی بلکہ نہیں سنیں گے سواء عليكم ادعوهم ام انت صامتون برابر ہے تم پر کہ تم ان کو دعوت دو ان کو بلاؤ ہدایت کے طرف یا خاموش رہو دعوت نہ دو نہ دینا نہ دینا برابر ہے سواء عليهم اندر تم لم تنذرهم لا يمنون جس طرح پہلے چکے ہیں اگے اللہ نے کیا ان اللدینہ تد المدون اللہ عباد دیکھیے قرآن کیسے کھلے دو ٹوک الفاظ کہ جس میں ادنا شبہ شک نہیں رہ جاتا کہ یہاں پر جن معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے وہ کون ہے ذرا غور سے ان الفاظ کو دیکھیے ان الدینہ کا لفظ کس کے لیے ہے عقل مند چیزوں کے لیے وہ ہستیاں وہ معبود وہ اللہ کے بزرگ ولی وہ بندے الدین جن کو تم تدنا پکارتے ہو جن کو تم پکارتے ہو مندون اللہ اللہ کے سوا اور اللہ کے سوا کیا ہے کائنات کی ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے وہ دون اللہ ہے بچہ چاہے کو نبی ہو کو ولی ہو کوئی جن ہو کو فرشتہ ہو کو زندہ ہو یا مردہ ہو کائنات کی ہر چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے وہ کیا ہے وہ دون اللہ ہے دون اللہ اور یہ بھی اس بات کو بھی سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر یہ بھی مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں کہ دون اللہ سے مراد جو وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے مخالف ہوں جبکہ اللہ کے ولی اللہ والے ہیں اللہ کے نبی اللہ والے ہیں اللہ کے رسول اللہ والے ہیں تو یہ دون اللہ نہیں ہے اللہ نے قرآن کری میں جگہ جگہ پر اپنے نبیوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں ان کو دون اللہ کا نام دیا ہے یہاں پر بھی اللہ اپنے بزرگوں اور یعنی اللہ تعالیٰ نیک ولی بزرگوں کی بات, بات کر رہا ہے تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ سبھی کہ ہے دون اللہ ہے ان لدینہ بے شک وہ ہستیاں وہ بزرگ وہ ولی بے چیک وہ رسول نبی ہو سبھی کہ ہے من دون اللہ. یہ سبھی اللہ کے سوا ہے دون اللہ ہے یہ سبھی کہ ہیں عباد عباد جمع ابد کی ابد کے معنی بندے یہ عباد بندے ہیں کیسے بندے ہیں ہاں بعض اوقات کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بندے تو ضرور ہیں لیکن ان بندوں کی حیثیت کچھ اور ہے ہمارے جیسے نہیں ہیں اللہ نے یہ بھی مغالطہ دور کرتے ہوئے کیا فرما دیا تمارے جیسے بندے ہیں جس طرح تم انسان ہو یہ بھی انسان ہے جس طرح تم بشر ہو یہ بھی بشر ہیں جو تمہاری حاجتیں ضرورتے ہیں یہ بھی ان کی بھی حاجت ضرورت ہیں جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح تم اللہ کے محتاج ہو یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں جس طرح تم اپنی کسی مشکل کو حاجت کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہو ان کا بھی یہی حال ہے عباد بندے ہیں امسالح تمہارے جیسے بھی اس سے بڑھ کر اور کیا انداز ہوگا اور کیا لفظ ہوں گے جو اس چیز کو واضح کرے لیکن آج کا مشرق ہے کہ جو پھر بھی مصر ہے اس بات پر کہ نہیں قرآن کے اندر شرک جو ذکر ہوا بتوں کا شرک ہے وہ پتھروں کا شرک ہے اللہ فماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جن ہستیوں کو جن بزرگوں کو جن نبیوں کو جن وریوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کون ہیں عبادن بندے ہیں ام سارک تمہارے جیسے وہ تمہارے جیسے بندے ہیں تمہارے جیسے بشر ہیں تمہارے جیسے انسان ہیں جس طرح تم اللہ کے مخلوق ہو بھی اللہ کی مخلوق ہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی قرآن کا انداز نہیں ہو سکتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو وعدے کرے فد آگے اللہ چیلنج کرتا ہے فد پکارو ان کو ان سے دعا کرو پھر فلی استجیبوا لكم اور پھر دکھاؤ ترا تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں ان سے مانگو ان سے فریادے کرو ان سے دعائیں کرو پھر دکھاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تمہاری فریادوں کو پورا کرتے ہیں جو تم نے ان سے مانگا ہے تم کو دیتے ہیں فدعوهم ان سے دعایں کرو فلی استجیبوا لكم تمہاری دعا کو قبول کر کے دکھائیں ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے اگر تم سچے ہو کہ واقعی یہ ہمارے مشکل خوشا حاج تروا ہمارے کرنی دھرنے والے ہیں تو اللہ ماتا ہے, چیلنج کے انداز فرماتا ہے کہ ان سے دعائیں کر کے فریادے کر کے دکھاؤ ذرا کہ تمہاری دعا کو پورا کرتے ہیں تمہاری فریادے پوری کرتے ہیں کہیں گے کہ کرتے ہیں کہیں گے کہ کرتے ہیں اور صرف کہیں گے نہیں آپ کو بڑی بڑی مثالیں دیں گے اگرچہ وہ اکثر جھوٹ ہوں گے بڑی بڑی کرامتے بیان کریں گے لمبے چوڑے آپ کو واقعات اور ایک لمبی لسٹ آپ کو بتا دیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا فلاں کو یہ ملا فلاں کے یہ حاجت پوری ہوئی اس کا یہ بیٹا مل گیا اس کا یہ رزق اس کی روزی اس کی اپنے وسیع ہوگی اس کا کاروبار چل پڑا اس کو جاب مل گیا سمجھے نا آپ کو بتائیں گے اور اکثر یہ جھوٹ ہوتا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر ایک پلان پلان کے تحت سارا کام کیا جاتا ہے جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں جو بھی بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنے بزنس کو پھیلانے کے لیے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے ان اس کے لیے ان کے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اور بعض اوقات اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے اور بلکہ اکثر اوقات جھوٹ ہوتا ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر یہ اس اس کاروبار کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں جو جھوٹ ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جھوٹے کسے کہانیاں بھی فلاں وقت میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے فلاں کو یہ ملا اور سو سال پہلے آدمی کو جا کے ڈھونڈے کہ وہ کہاں پر تھا وہ سمجھے نا تو نہ کو اس کو ملے اس کا کوئی پتہ پتا نہ کوئی اس کا موسر ملے اور نہ کوئی جا کے اس سے پوچھے کو اس کو کچھ ملا تھا نہیں ملا تھا تو اس طرح کی کس سے کہانیاں جھوٹے یہ سارے گھڑ کر اور بعض اوقات آپ کہیں گے کہ صرف جھوٹے نہیں بلکہ بعض اوقات آپ کو سچے واقعات میں مل جائیں گے کہ کسی نے کسی درگاہ پر جا کر کسی بت پر جا کر کسی خان کا قبر پر جا کر کوئی فریاد کی کوئی چڑھاوا دیا کوئی نظرمانی اور جو اس نے نظرمانی تھی جو اس نے اس کے جو چاہا تھا اس کو مل گیا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آج کے لیے ساپ کا زمانہ اسے لے کر چلا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کے, اس کے پیچھے بھی کئی اللہ تعالیٰ کے حکمتیں ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا امتحان اللہ بندوں کے امتحان لیتا ہے اور سب سے کڑا امتحان یہاں پر ہے سب سے جو مشکل ترین امتحان اس چیز کا ہے کہ آدمی کسی مشکل مصیبت میں ہو اور پھر اس کو کوئی مشورہ دے کہ بھائی تمہاری یہ بیماری تمہاری یہ مشکل فلاں جگہ سے دور ہو جائے گی وہاں پر جا کر کوئی نظر نیاز دو تمہارا یہ کام ہو جائے گا اور پھر وہ ایسا کام کرتا ہے اور وہ ظاہری طور پر اس کا وہ کام ہوتا ہے کہ ہو گیا اس کی مشکل دور ہو گئی ہم جانتے ہیں ایک واقعہ کسی گھر میں جنوں کا معاملہ تھا وہاں پر کافی انہوں نے کو پڑا پڑھایا کو اس طرح کے کام کے لیے جن نہ نکلے آخر میں کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں پر کالا بکرا دبا کرو جنوں کی خاطر کالا دب, بکرا دبا کرو اب کالا بکرا جب ذبا کیا تو بتانے, بتاتے ہیں بتانے والے کہ جیسے ہی بکرا زبا کیا جن ایسے انداز سے بھاگے وہاں سے اس گھر کے اندر سے جیسے واقع ان کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی اور دوبارہ وہاں پر جی نہیں پائے گئے یہ کیوں ہوا یہ اللہ کا امتحان یہ سب سے کڑا امتحان کہ جہاں پر بندے کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے شیطان یہی چاہتا ہے تنگ کرے گا تکلیفیں دے گا آپ کے نقصانات کرے گا ساری چیزیں آپ کے ساتھ کرے گا تاکہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے شرک کا کام کرو اور جیسے شرک, شرک کرو گے شیطان پھر آپ سے فارغ ہو جائے گا اس کا, اس کا کام ہو گیا اب اس کو آپ کو تنگ کرنے کی آپ کو تکلیف دینے کی باقی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آپ نے شرک کا کام کر کے اس کے ساتھی بن کے جہنم میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے اب اس کا کام ہو گیا اب اس کو آپ کو تنگ کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی عبداللہ بن مسعود کے انہوں نے جب اپنے گھر میں آیا تو بیوی بی کے ہاتھ میں کوئی داگا وغیرہ دیکھا اس کو کھینچ کر توڑا اور میں کہ ابن مسود کے گھر والے سے بری ہیں کہ وہ اس طرح کے شرک کے کام کرے تو ان کی بیوی بی کہتی ہے کہ بعض اوقات میری آنکھ پھڑکتی ہے میں فلاں یہودی کے پاس جاتی ہوں وہ مجھے دم کرتا ہے کو پڑھ کے منتر وغیرہ پڑھ کے دم کرتا ہے تو میری آنکھ صحیح ہو جاتی ہے تو عبداللہ بن مسعود جب انسان کو توحید جب دل میں ہوتی ہے تو کیسے سمجھ آتی ہے ابن مسعود سماتے ہیں ہاں تو کون سی بڑی بات ہے وہ شیطان تمہاری آنکھ کو پھٹکارا ہوتا ہے جب یہودی کو منتر پڑتا ہے شیطان خوش ہو جاتا ہے اور تمہاری تمہاری آنکھ پھڑکانا بند کر دیتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے اس لیے کہنے کا مقصد ضروری نہیں کہ یہ واقعات یہ کرامتے یہ ساری چیزیں جو بیان کی جاتے ہیں جھوٹی ہوں حقیقت بھی ہو سکتی ہیں سچی بھی ہو سکتی ہیں واقعی کسی کی حاجت ظاہر طور پر پوری ہوگی کسی کی مشکل دور ہوگی اس کا کوئی کام ہو گیا لیکن ان کاموں کے ہونے کے پیچھے حایتوں کے پوری ہونے کے پیچھے بہت کڑا امتحان ہے اور اصل امتحان اس چیز کا ہے یہاں پر ایمان کا امتحان کہ جب ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر شیطان خوش ہو جاتا ہے پھر شیطان اپنا کام بند کر دیتا ہے جو آپ کو تنگ کرنے کا آپ کے ساتھ مشکلات پیدا کرنے کا اور آدمی سمجھتا ہے کہ میری حاجت پوری ہوگی میرا کام ہو گیا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ تیرا دین برباد ہو گیا جہنم میں شیطان کا ساتھی بن گیا اصل کام اصل بات یہ ہے ہاں دنیا کی ممکن ہے مشکل تیری دور ہوگی ہوگی کوئی تکلیف تیری ختم ہو ہوگی کوئی تیری حاجت پوری ہوگی ساری بات ظاہر طور پر لیکن ہمیشہ ہمیشہ جو جہنم کا اندر بن گیا شرک کر کے ہاں یہ ہے وہ جو شیطان چاہتا تھا اور دوسری بات کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے چیز مقدر ہوتی ہے انسان کو ایک آدمی نے شادی کی دس سال تک اولاد نہ ہوئی علاج کیے ڈاکٹروں کے پاس گئے ادھر ادھر کے ساری چیزیں کی کچھ فائدہ نہ ہوا آخر میں کسی کے مشورہ ملا کہ فلاں درگاہ سے بچ... اولادیں ملتی ہیں وہاں پر گیا کوئی نظر نیاز دی اور واقعی حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا اب یہ کیا ہے اس میں بعض اوقات جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بعض اوقات شیطان ہی رحم کے اوپر اس نے اس کو بندہ ہوتا ہے جب اس نے شرک کا کام کیا شیطان نے چھوڑ دیا حمل ٹھہر گیا یہ بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے تقدیر میں تھا اللہ کی طرف سے مقدر تھا کہ اس کو شادی کے فلاں یعنی دس سال کے بعد فرض کرو بیٹا ہوگا اولاد ہوگی اور جب اس کی تقدیر میں اولاد ہونا لکھا ہوا تھا اسی وقت شیطان نے اس سے یہ کام کروا دیا شرک کا اسی وقت اس سے شرک کا کام کروا دیا اور آدمی نے سمجھا کہ یہ بیٹا یہ اولاد مجھے فلاں سے ملی ہے فلاں پیر صاحب نے دی ہے اللہ کی طرف سے اس وقت وہ چیز اس کو ملنا مقدر تھی اور یہ بھی اللہ کی طرف سے کڑا امتحان ہے اس لیے بھائیو نہ سمجھیں کہ یہ چیزیں معمولی سی ہیں اور دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ اگر ہمیں ان کے خوشی غمی میں فقر و فاقہ میں ان چیزوں میں امتحان ہوتے ہیں تو سب سے بڑا امتحان اور سب سے کڑا امتحان یہاں پر ہے عقیدے کا امتحان ایمان کا امتحان کہ جہاں پر شیطان بندے کا ایمان برباد کر کے اس کا ایمان خراب کر کے جو ہے وہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اس لیے ضرورت ان باتوں کو سمجھنے کی تو ان ان من دون اللہ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں پس ان کو پکارو فریو پس تمہاری دعائیں قبول کر کے دکھائیں ان کو تم اگر تم سچے ہو کہ واقعی تمہارے مشکل کچھ حاجت روا ہے تو فرق کر کے ایسا کر کے دکھائیں آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے الم کیا ہیں؟ ان کی ہیں کیا ارجن ٹانگے یمشون بہا سے ی ہی چلتے ہیں ام املہم یاکہ ہیں ان کے ای دن حیات یبتشون بہا جنس ہاتھوں سے پکڑتے ہوں املہم یاکہ ہیں ان کی عیون انکھیں یبصرون سے یہ دیکھتے ہوں املہم اذان یا ہیں ہیں ان کے کان اسمعون جن سے جنس سنتے ہوں قل ادعوا شرکاکم ثم مکیدون فلا تنذرون کہہ دیجیے کہ پکار لو اپنے شریکوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ہو ان سبھی کو پکارو اور پھر میرے خلاف جو تم نے کرنا ہے کر لو تم مقیدونی میرے خلاف جو تم نے چال چلنا ہے چل لو میرے خلاف جو تم نے سازش کرنا ہے کر لو فلاں تم ضرور کسی طرح کے مجھے ڈھیل مہلت نہ دو کس لیے انہین یہ خطاب ایمان اور عقیدہ سمجھے کہ ایمان کیا ہے انلی اللہ تم ساری دنیا جہان کے بڑے چھوٹے آ کے میرا جو نقصان کرنا چاہتے ہو کر لو نہیں کر سکو گے کس لیے نہیں کر سکو گے کہ میرا سرپرست مجھے بچانے والا میرا حامی و ناصر کون ہے وہ اللہ ہے اللہ جن الکتاب جس نے کتاب ناد اور وہ اللہ ہے کہ جو اللہ اپنے نیک بندوں کا حامی و سرپرست ہوتا ہے یہ ہے وہ ایمان اور عقیدہ جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے تو یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ پہلے تم مشرقوں کے معبودوں کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جن کو تم اپنے مشکل کو حاجت وا سمجھتے ہو کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے چلتے ہیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں کیا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں یہ دو میں سے ایک چیز ہے یا تو ان کے بتوں کے بات ہو رہی ہے کیا پتھر لکڑی کا بت ہے وہ دیکھنے کو تو اس کی آنکھیں نظر آ رہی کان بنے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی پاؤں بھی ہوں گے لیکن یہ ساری وہ چیزیں جو صرف دیکھنے کی حد تک ہے نظر آنے کی حد تک ہے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ وہ چلتے ہیں نہ پکڑتے ہیں کسی چیز کو نہ دیکھتے سنتے ہیں یا پھر دوسری چیز کیا ہے اگر ان بتوں کے پیچ, ان اس کی بیک گراؤنڈ میں جو اللہ کے نیک بندوں کی وہ ہستیاں جو فوت شدہ ہے جو فوت ہو چکے ہیں قبروں میں ہیں کیا وہ بھی ان کی ٹانگیں ہیں جن سے چلتے ہوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں کیا وہ آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں وہ کانوں سے کیا سن سکتے ہیں تو وہ بھی فوت شدہ ہیں نہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے نہ کوئی چیز کرنے کے قابل ہے نہ کوئی دیکھنے سننے کے قابل ہے تو اللہ ماتے ہیں ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان کا یہ حال ہے ان کی یہ کیفیت ہے اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرید عشراء کا آگے چیلنج کہ ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو کہ ہمارے بڑے مشکل خشا حاجت روا ہیں جو ان کی مخالفت کرتا ہے ان کی اس کو یہ قتل کر دیتے ہیں اس کو مارتے توڑ دیتے ہیں اللہ آگے فرماتا ہے قرید و شعراء اہل توحید کو اہل ایمان کو فرماتا ہے کہ ان مشرقوں کو چیلنج کرو ان مشکروں مشرقوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہو کہ تم اپنے سارے معبودوں کو سارے مشکل خوشا حاجت رواؤں کو لے آؤ پلی دو کہہ دو کہ بلا لو شرا تم اپنے سارے شریکوں کو جو تمہارے بڑے چھوٹے کرنی دھرنی والے سب ہیں سبھی کو بلا لو سم کی اور پھر میرے خلاف جو تم کر سکتے ہو کرو کی میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو جو مکر فریب کر سکتے ہو کو جو کوئی سازش کر سکتے ہو کر لو فلاں اور کسی طرح کے مجھے مہرت ہی ڈیل نہ دو کہ میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کرو کسی طرح کی کوئی اس میں ڈھیل نہ چھوڑو کوئی مہلت نہ دو اور یہی چیلنج تھا جو اللہ کے نبی قوموں کو کرتے رہے ہیں خود علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو قوم نے کیا کہا ان نقول اللہ تعالیٰ کا باد علی بسو آج بھی ہی کہتے ہیں نا کہ اس کو ہمارے بزرگوں کی ان بزرگوں کی مار پڑی ہوئی ہے اس اس مریوں کی, ملیوں کی مار پڑی ہوئی ہے تو ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو قوم نے کیا کہا ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسو کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہود جو تلٹی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے یہ تیری بہکی باکی باتیں کیوں ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تجھ پر کو مار ماری ہے قال انی اشہد اللہ تو ہود علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا انی اشہد اللہ کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وشہدو اور تم بھی گواہ ہو جاؤ انی بریئ مم کہ میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو تمہارے شرک شرک سے بری ہوں من ہی اللہ کے سوا فکیدنی جمی تن تم سارے مل کر جو میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو اور کسی طرح کی کوئی ڈھیل مہلت نہ دو اینی تو اللہ کہ میں اللہ پر توکل بھروسہ کرتا ہوں ربی و ربکم جو میرا اور تمہارا رب ہے یہ ہے جو اہل ایمان کا انداز ہے ابراہیم خلیل علیہ السلط و السلام انہوں کے وقاؤں کو کیا کہا افرا ایت ما کنتم تعبدون قوم نے جب کہا کہ تم ہمارے بتوں کے معبود ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا جن کی تم پوجا کرتے ہو انتم وا اباء قوم القدمون تم اور تمہارے پہلے باپ دادا جن کی پوجا کرتے رہے ہو فانهم عدو ل الا رب <الْعَلَمِين> یہ سبھی میرے دشمن ہیں سوائے جہانوں کے رب کے الذي خلقني فوهدين جس رب میں مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے وہی ہدایت دینے والا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے توحید و ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو دنیا جہان کے کسی بڑے چھوٹے کا خطرہ خوف نہیں رہتا کسی مردہ زندہ کا دل میں ڈر نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ٹانگ توڑے گا یہ کوئی ہاتھ توڑے گا یہ کوئی کیا کر دے گا اللہ اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کیا ہے قرید و شرا کہہ دیجیے کہ تم بلا لو سارے اپنے شریکوں کو اپنے معبودوں کو سم مکی دِن پھر میرے خلاف جو تم نے چال چلنا ہے چل لو فلاں اور مجھے کسی طرح کی ڈھیل مہلت نہ دو کس لیے انلی اللہ اللہ کتاب کہ میرا ولی میرا سرپرست میرا کار ساز میرا حامی و ناصر کون ہے اللہ وہ اللہ کی ذات ہے اللہ زی نظر کتاب جس اللہ نے کتاب نازل کی اور یہاں پر کتاب کا ذکر کیوں ہے کتاب کے ذکر کی مناسبت کیا ہے ایک تو قرآن کریم کہ جو ہدایت کا سر چشمہ ہے تو آپ کو یہ عقیدہ یہ توحید کہاں سے ملے گی اس قرآن سے ملے گی اس لیے قرآن کا ذکر آیا اس اس لیے کتاب کا ذکر آیا کہ یہ بات وہی کرے گا جس کا اس کتاب پر ایمان ہے اس کتاب پر یقین ہے اس کتاب کے ساتھ چلتا ہے جو کتاب اللہ نے نازر کی ہے یہ بات وہی کرے گا اور جو اس کتاب سے روگردانی کرنے والا ہے ہاں وہ اس کتاب کو نہ سمجھے گا اور نہ اس کی حقیقت کو جانے گا اور آخر میں جا کر وہ شیطان کے پیچھے پڑھ کر شک میں پڑے گا ان نولی جی اللہ الدین کتاب میرا میرا سرپرست میرا کارساد میرا حامی و اللہ کی ہے کہ جس نے کتاب کو نادر کیا بہو طول صعین اور وہی اپنے نیک بندوں کی سرپرستی کرتا ہے ان کو بچاتا ہے دشمنوں سے ان کے کاموں کو سنوارتا چلاتا ہے تو اللہ کا لفظ جو ہے جس سے پہلے بھی ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں کسی کے سرپرستی کے اس کی مدد نصرت کے اس کی حمایت کے اس کی جو بھی جس طرح کے معاملات ہوں ان کو چلانے سنوارنے کے حوالے سے تو یہ سارا یعنی کہ مولا کا لفظ تو اللہ کا لفظ اس میں آتا ہے اسی پر اتفاق کرتے ہیں باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے دوبارہ دیکھیے آیوش ریکون امال